یہ حکم جو موقع کو دے رہے تو گویا تین چیزوں دوبارہ دے رہا ہے کہ میرے بندہ مومن میں مجھے ماننے والے کافی سے اور میرے دشمن اور دشمن شیطان سے تین جدہ سیرت پڑھو گے سوچا دشمن ہزار ہزار اور جب دی شانتی اللہ و تو پھر بھی شیطان شیتانی سوال کرتے سنبئے تو جدو بھی کفر کی نے اپنے پاک کلام کشمن سلامان انسان کامر ہمر شاہ جد انسان کا پور پاسن کر اللہ دوبارہ کو تالا طرف رب کا سن جدو بھی کوئی بولے گا شان پورا زور لا کے پچھلنا جب ندی اسی طرح قربان جانا گل سی ندیا پتھر والے پتھر رب مولا سونے بیٹا دب ہوبانے مارتے پہ قربان بعد باقاعد قدم سے چل کے صحابہ دان کی جد آئی اجازت درسی واپس جائیے دشمن کوئی اللہ شانٹ جی آئے دہشت آردی بڑی مائیاں چپ ہو گئی مسکرائے چپ ہو گئی چپ ہو چپ ہو سرکار ابھی بات لینا بڑے شور کر رہی ترقی امر ترما ہے شانے تیسرا جہاں جسم کرنا ہی نا کفار اترے جاسوسی بھی کرنی چلے نے جی آتے ٹو ڈیڈے چو پانی نکلا چاہیے ڈیڈے چو پانی بکری ڈر چڑھا سڑتی کتابیں راتی بھی پیڑ فال گا بھی دہلی پوتے پیڑ ڈنگر نفس مارا چھوٹی رکھ کے دین اسلام دا نفس خواہش کی نہیں چاہتا کہ میرے کو بھائی کی کوشش نا آخر سر جتنا میرے ساتھ پہلی پوڑی پہلی پیڑی یا دوڑی لگی ہے مثلا میرا والدا جاشا کا خوش پیدل بھی اس وقت ڈھائی گھنٹے آئیے سنا دی جال منڈی پیدل جانا ڈھائی گھنٹے آئیے سنا چوی سو سے پچھلی پیڑھی کا دیکھی کیا چوب سو بتالی سال پہلے سنگا لکھن والے مخالفت کتنی چلنا خاحشات باقی ریاو ریاں خلیفے بنے خلیفے بنے تقریبا دو یا تین مہینہ بعد گھر چلو پکیا گھر دن حلوا بنایا روٹی دو سامنے رکھا سی فرمایا ਇਹ ਇਕੋ ਯੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਫੈਕੋ ਮਾਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੁੰਦੀ ਚੁੰਦੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਲ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫੋੜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਚੋਣੋਂ ਪੜਿਆ ਅਸਤੇ صدیق ਪਾੜ ਦੇ ਹਲਵਾ ਮੂੰਹ ਜਦ ਹੀ ਪਾ ਲੈ ਅਸਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਾਣ ਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨਾ سونے ٹھاکیا لا کے بہت اللہ تعالیٰ کو گئے گزار ہو گیا گرویہ جدو جا کے رک جی ہوں تو خوش ہونے والے لئے رحمان جتر consumers... <magazations> <comman qu> <Why> <may out> میرے <سؤال> تھوڑے <سؤال> ہے تو اگلا اپ اب دیکھ دنیا کا مال ہے بتا بیٹھا اور دنیا کے بادشاہ صورت تے نفس اسی دا حال ہے اور پھر یہی تو منکے شام تو بدلنا ہے تو مقدس خطا کیویں ہوئے سبحان اللہ نہ تو مقدس لڑائی دا پتہ نہیں ہوئے جاننا پوری ہزار روپے اگے نشانے رکھ کے تم نے ہتھیار اللہ صابر کا پہلے انہوں نے خالد بن ولید سرکار کو بھیجیا حضرت ابو بدر رضی اللہ چلو حضرت خالد بھی اللہ کرنا کا لکھا ہے کتابیں جادو مبارک یہ اپ تعلق میں پار نام دلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپ کے حوالے سے سمجھ سن سینہ اپ کا اتنا چوڑا سی اللہ اکبر بالکل جادو مبارک دونوں سامنے اللہ اکبر یہ بچپن دے یار ملے سبحان اللہ تشریف جنا اپوسے یاری دوست تھی اس یاری دوستی کے سامنے لے پاجریشاجری اپنی کتاب ساری پروج بہت آخیا بھی جی جو محمدین اور اپنی کتاب نے جس بندر ہے وہ ہے کہ صحیح ہونے کا پر یہ فیل کو بندہ لے کے بلاؤں بتا ہتھیار تھوڑ جانے والے کہ دیا گاڑیاں کتابیں بھی محمد اربی کا گلام ہونا ہے جائے گے خراب ہو جائے گا پکا ہے میں کہ می جاب آئے تو جب آپ تجرب لے آئے سابت خراب ہے ساتھ بیچیا معاملہ ہے نہیں کیباس پا لیا گھوڑے کے سوار سے ہو گئے چار قدم, کی جا عمر. کو دی قدم چل رہا سواری پندرہ نمبر پانچ سو ستاری کے جملے نکلے <تصح> <تصح> ہمارا <اللہ تصح> <حدا." تصح> <تصح> سو اللہ اللہ اللہ دو فرمایا، فرمایا مسلم جنہوں نے سواری سارے است پال میں قدرس فراہ ہونا ہے امیر اور امید انتظار ہو رہا سارا آپ نے فرپایا میاں مرتب میری ہونا مار پڑنا کہ میں لیکن یہ سبر پیچھوں تو دوستان نے کہ رامی گل چڑھتی لمبی ہے تو دوست نے جو حکم بھی پورا کرنا ہے بھائی جہاد بالکل فار جہاد اور جہاد بے نفس تین قسم نے دسیا نے وہ فار نار جہاد شیتان نار جہاد اور اپنے نفس سے جہاد پچھلے دس ہاتھ جہادارا جہاد وہ اثر آپس لڑن ڈایا دن گٹر مار ڈایا کلبا فن والے لیکن جب کلر لڑن کی باری آئے <تصفح> <تصفح> ادو ایک ملک ہوتا ہے جہاد شام نہیں شیتان بھی دشمن ٹرک مین دسو جد کسی نے کسی کا قتل ہوگلے بھی اس دل لے ہوگی ہو جن مارے پڑھا ہزار اچھا جہاں دشمن آپ پڑھایا ڈر یقینی ہو چکی ہے خاطر کا فریب کے گانا کیراہ جنوں دشمن رب فرمایا کا مقصد کی ہوں دو چیزوں کو جان چلا منیج دی دل کے دماغ چیزاں دماغ شیتانا تو بندہ جسے کام نہیں در نفس اور شیطان دل کو اپنے کام لینا بڑی بار سوچا دل پورے جسم ساڈر جسم کے انہیں دل غلام ہو شیتان شیتانے کام لے کانچا سن کے نہیں آنی جد گانا لگیا ہوئے گا پھر مزہ آنا کیوں کہ حضرت ہوئی غلام ہوگا کہ نہ قرآن جہاں نہ رف کی پسند ہے نہ شکان کی پسند ہے قرآن تہ ہے روح دی پسند رب کا بندہ ملے جہاں دونوں دل کی جان چٹا کے روح کا گلا روح جہاں دل کو اپنے کام لے دیر بن جائے امبانی جنہوں نے نام لے لیا جانے دانے روحانی لوگ نے کہ نفسانی کامل لوگ فری نے جنہوں نے دل نو لو شرطانے چو کٹے رو درتے بنایا مری پی روح دل دماغ پورا جسم جو روح جا غلام روحتا تو روح دے فوائد اور روحات اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، بندہ مومن روح ہے اتنی دبا دیتی دی جی جدوجی کرنا شیتان کے بندے آ شان توجہ نہیں گری وہ بھی کوئی میری ہے کہ دشمن ہے گل رہی نفس کی اتنے جب گل کرو بھئی یار بے برائی دے جو استاب نے وہ کڈو افسا سان اس نفس و شیطان کی آتا جی ہے خالی حضرت صاحب تشری موبائل سے مگر پھیلے گا میری حالت یہ پتا نہیں مطلب oh, نبی پسند رب لی ہوا تیر ویسے پہلا جملہ جد حضرت یوسف ثابت ہو کہ میں پاک دامن ثابت ہو, ہو گیا زلے خاں جی ہو گئی ہے میں سچا ثابت ہو گیا وا یہ خیال آئے آپ سرکار نے انجب سمجھا وے نفس میرا جاری ہوئے جب قرآن چنگا لگا میری پیڑی بھی نہیں جانے بچے بھی نہیں جا سکتے میں سو سال پہلے دیئے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اس گل نو اپنا قرآن بڑا چڑیا متعلق والے کیا قرآن کیا مت کرنا ہے جد اللہ بھی کوئی عمرات کتاب ہو رہی ہے اس سے کتاب نے دکیامت تغیزل رہے تو تو فرما میرے مولا نے قرآن دے اندر اس آیت میں اس باسطے ہوتا رہے ہیں میں نے دسو اس کو فرد واجب جا اپنی اپنی کوئی, کوئی فرد و حاجب مسئلہ جان رہا ہے نہیں کوپا کی بلیس کی دا نہیں کوئی فرد و حاجب کوئی مسئلہ نہیں ہویا صرف حضرت یوسف علیہ السلام دی نف کی مفال پر میں نفس امارا پر بھروسہ نکلتا کیوں کہ نفس بارہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے آپ کی پسند آپ بھی اللہ جی اگر لبیاں حضرت یوسف مقام و وجے تو اج چلو میں مان لے نا بالکل علاوہ یہ نہ نفل کروانا چاہیے اللہ اکبر بے فکر تو کامل لحاظ جا دیتی ہے میں کہتا ہوں اس پاس نہیں اگے ہاں جی کسی کی مثال تو رہی انہاں تک بدو تو مرنے سے کوئی کوئی بابا کی سنت ہے اللہ اکبر ان کی کیا تیرے پاس ہوتی ہے بے شک اللہ اکبر اسلام لگا تو جو <تصفح> شیر پڑیم تشریف لے جا رہے نہ صحابی صحابیات آواز بڑی چھوٹی کی سوری سے جی. شیر پڑھے میں سوال کرنا سبحان اللہ نہیں سب رسول سبحان اللہ سبحان اللہ بیبیاں بیٹیا نے باپرد سفر ہو رہا ہے سی چند شیر پڑے سندیاں کون پی سہابیا قربان جاؤ اپنے آپ کی احتیاط نہاری اللہ نے فرمایا اللہ اپنے یار صاحب دیا دشا فرمایا تری آواز بڑی سنیلی آواز جادو, جادو شیشیا نے شیر بند کر دے اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ یہ میرا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے اور میرا رب سونے اپنے مہبو کو مہب کو جدویسے مثال حضرت یوسف علی اسلام کی بات محنو مثال جیڑی ہی حضرت حضرت یوسف علیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ <سؤال> اکبر اللہ اکبر ایسا ہمارے جب لبیدی اعتیاد داست دیتے تھلے پھر کیا جائے اللہ اکبر چلو خالب نبی جا لو دی کس سے کتاب مل دی پھر بھی کل سی میرے مولا میں پسند آئی اپنے لبیدی اعتیاد بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی قرآن بڑھا رہاں اللہ قرآن و غیرے و نفسی نفس سلام آدمی حضرت یوسف علیہ السلام میں اپنے رقص پر بھروسہ نہیں کرتاویں سے بارہ کی پہلی آیت اللہ حضرت اکبر اللہ تعالیٰ دیکھا کے اندر اللہ اکبر وہ اپنی مثال آپ سے او تہتر فرقے میری امر بن گئے جنت جا بہتر جنت جان کے کو نشانی جو میرے اور میرے صحابہ صحابہ کا طریقہ کتنا محتاط طریقہ کتنا محتاط طریقہ ہے اور دوستو آخری گل کرنا جہاد نفس ہے رب د چکر چیزا یاد نہ رسول یاد نہ پیو یاد ماں یاد قسم خدا جی ہوٹل پوے باغے تین گھنٹے میں جن براب کر جا تر گھنٹے میں نفس پوجا دے شیطان اچھے ہو جاتی ہے پتلی سارے سورن کی اللہ بولتے معام ایمان ہو توجدی مچھلی پانی چاہتے ہم تو نہیں لاچی نے اللہ تعالیٰ میں مائیت دکھنا کرنا ماں جنہیں وجہ آئیے فرمایا دوست دینگ دوست کراپ نو دور کر ماں باپ کل بھی آ مرتن مرتا نہیں جہاں اسلام کی بن گیا تیو اسلام تے پھر اسلام اسلام لیکن شروع کا پتر ماں باپ وہ خوشی رہے بیٹا ہو گیا کتابیں لکھا ہے کافی ماں باپ کی خدمت بیٹے جنہ باپ روڈ مسلمان اپنی مٹی لگ کے نرخت بنا لمب نے جنت کو دن بگلے جنت نہیں جرمایا سامنے آدی شرابی دوا بل آپ کو اپنے ماں پیو فرما برقرار ایسے بندے کی بھی جنت ہو سرکار نے ایک بندہ حاضر ہوا ماں باپ گل نے جنت بھی ہے دولت جنت ماں ملتا ہے نوجوان تو مسئلہ پوچھا سردار نے پوچھا مما کہنے والے بزرگ قوا کیا ہادہ ابھی رسول اللہ اے اللہ کے محبوب میرے والد صاحب نے سردار نے فرمایا سڑ لاتمش عمام اپنے باپ کے آگے کبھی نہ چلنا بلا تجلس قبل باپ کھڑا ہو تو کبھی نہ بیٹھنا جس ہستی چلنا گناہ شمار ہوتی کلوتی ہونے سامنے بیٹھنا جرم شمار ہے جنو کے بناونا جرم شمار ہے تیرا کی خیال ہے بال <سؤال> جدو لگے جانا پتا ادو لگتا ہے جدو اپنے گھر پایا چیا لگی ری لگی رہی لمکی نے من نہیں لائی جی بی خیر آج تھی اس طرح کرتے پی بات جا رہے ہو پر سونا سی گئی ہےزور نماز پڑیا چار برے اسراب اسلام نے پور بھی کیا ربا کوئی حصہ نہیں پیٹ واسطے عزت دنیا کے مال سونی گیس بنگلہ سونی کو تیسرا فرمایا ہوم وہ دور کا کبلا کا ہاتھ باندھ لینا ادھر ادھر اور ہاتھ بار کے منہ ہلتے نہیں جدر پیسہ ہونا این سرکار شرار یہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی حصہ نہیں سنوس شیتان کا ویار کرنا چاہیے اور دو نیمت دکھا نے کل <سؤال> نماز بعد تو تمام افراد قرآن شرکت فرما کے اپنی فکر عمل <سؤال> کی سلاح اللہ پا لواد شاہ ہزوری مسجد